وسلام وع رسول اللہ وعلیٰ علیہ و صحابی اجمائین سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت ہونی ضروری ہے کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ تعویذوں کے سلسلے میں تفصیلی بات ہوئی تعویز مطلق حرام قرار دینا درست نہیں البتہ جو لوگ تعویذوں کے اندر شرکیات یاد ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں وہ تو خود بدتی ہیں اور ان کا یہ سارا فعل عمل بہت ہی غلط ہے اس کو اس کی اصلاح چاہیے البتہ ہمارے بہت سارے علماء نے سلفی علماء نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ سورہ فاتحہ لکھ کے دے دی قرآن مجید کی آیات لکھ کے دے دیں تو اس کو اسی کھاتے میں ڈالنا یہ درست نہیں ہے البتہ اس کو مشغلہ بنا لینا اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لینا یہ چیز جو ہے نا جی اس کے بارے میں ضرور آ, سوچ بچار ہونی چاہیے آ, وہ حدیث عام طور پر سامنے رکھ کر بڑی گنجائش نکالی جاتی ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ کا دم کر کے معاوضہ لیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا تھا تو اس سے گنجائشیں نکال کے پھر بہت دور تک لوگ چلے جاتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اس اس کا اندر ایک توازن ضروری ہے اس وجہ سے میں نے اس کی وضاحت کر دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن تخر فلا اثم علیه لمن طقاء وط اللہ والم ون کم الہ توشرون ودقور اللہ اور ذکر کرو اللہ کا فی ایام معدودات گنے ہوئے دنوں میں یا گنتی کے دنوں میں فمن تاجالا پس جس نے جلدی کی فی یومین دو دنوں میں فلا اسما علیہ تو پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر ومن تاخرا اور جو مؤخر کرے یعنی تیسرے دن تک فلا اسما علیہ پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر لمن تقا اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا بطخ اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ و اور جان لو انّا کم کہ تم الی اس کی طرف تو اکٹھا کیے جاؤ گے یہ بس حج کے جو مسائل بیان ہو رہے تھے احکام اور مناسق کا تذکرہ ہو رہا تھا اس سلسلے کی یہ آخری آیت ہے اس مقام پر فرمایا وزق اللہ حفیع ایام مادودات ایام معدودات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ایام معدودات سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایام تشریق ہیں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں ایام تشریق تین ہیں ذی کی گیارہویں بارمی اور تیرویں یہ تین دن جو ہیں وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں اور دسویں ذی الحجہ جو ہے اس کو یوم الناہر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد تین دن جو ہیں یہ ایام تشریق ہیں لیکن بعض مفسرین نے چار دنوں کو بھی ایام تشریق میں ہی شامل کیا ہے یوم الناہر کو بھی انہوں نے ایام تشریق کا حصہ قرار دیا ہے لیکن لیکن عام طور پر جو بات متداول ہے وہ یہی ہے کہ دسویں ذی الحجہ یہ یوم الناہر ہے اور اس کے بعد جو تین دن ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ ذی کی یہ تین تاریخیں یہ یہ ایام, ایام تشریق ہیں تشریق کا معنی تشریق کا معنی ہوتا ہے بھوننا گوشت بھون کے کھانا یہ تشریق ہے ہاں تو کیونکہ منا میں حاجی ٹھہرتے اور تینوں دن یہ گوشت جو ہے وہ بھون بھون کے کھایا جاتا کثرت سے کھایا جاتا تو ان کو ایام تشریق اس معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے تو اس کے اندر فرمایا کہ بذکر اللہ حفیع ایام معدودات یہ جو ایام تشریق ہیں یہ چند دن ہیں معدودات گنے ہوئے دن ہیں باقاعدہ ان کی گنتی ہے اور وہ گنتی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر ہے ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ان کو بڑھایا نہیں جا سکتا مثلا تیرہویں کے غروب آفتاب تک تو یہ ایام تشریق ہیں تو کوئی شخص چودھویں کو پندرہویں کو ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرے نہیں یہ کسی کا اختیار نہیں ہے ان کو بڑھایا نہیں جا سکتا ان کو کم نہیں کیا جا سکتا ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں ہے کہ فلاں تری کی بجائے فلاں کر لو یہ کیونکہ اربوں کے ہاں یہ رواج پایا جاتا تھا یہودیوں میں یہ سلسلہ پایا جاتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے چیزوں کو تبدیل کر لیتے تھے ان نمنسی زیادہ یہ جو ہے نا جی آہ آہ آہ آہ وہ مہینے حرمت والے جو ہیں ان کو تبدیل کر لیتے تھے کہ اس سال ہم فلاں مہینوں کو حرمت والا قرار دے دیتے ہیں فلاں کی بجائے یہ یہ سلسلے جو ہیں وہ وہ مشرقین کے اندر تھے اور وہ لوگ جو گمراہیوں کا شکار ہوئے ان کے اندر یہ عادت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ دن مقرر کر دیے ہیں وہ دن معلوم ہیں مقرر ہیں مقرر معلوم کا ایک معنی مقرر بھی کیا گیا ہے تو جو دن اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دیے گئے ہیں یعنی جن کا علم دے دیا گیا ہے تو یہ وہ دن ہیں اور ان سے مراد ایام تشریق ہیں تو فرمایا کہ بزکر اللہ حفیع ایام معدودات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ایام معدودات میں گویا کہ ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو میدان منا میں جو ٹھہرنا ہے تو ٹھہرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پھر یا تو کنکریاں مارنی ہیں اور یا پھر کھانا پینا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام تشریق کے بارے میں کہ یہ دن ایسے ہیں یہ عقل ایام و عقل و شرب و ذکر اللہ تین کام جو ہیں وہ کیے جائیں یہ کھانے کے دن ہیں پینے کے دن ہیں اور اللہ تعالی کے ذکر کے دن ہیں باقی تو کوئی کام نہیں ہوتا سارے کام چھوڑ کے مینا, میدان مینا کے اندر ہیں تو پھر وہاں یا تو کنکریاں مارنی ہیں یا پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایام و ایام و ذبحن کلو ایام تشریق ایام و, زبہن ایام ایام و زبہن یہ مختلف قسم کے الفاظ احادیث کے اندر آتے ہیں جن کا معنی یہ ہے کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبا کے ایام ہیں یعنی قربانی گویا کے تیرویں کی کے غروب تک تیرہویں ذالحجہ کے غروب تک غروب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ یوم نہر کے بعد دو دن ہیں ایک حدیث بھی اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے جس پہ کلام ہے تو یہ زیادہ صحیح بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق سارے کے سارے یہ قربانی کے ہو سکتے ہیں یہ ذبا کے دن ہیں گویا کہ ان تمام دنوں کے اندر قربانی کی جائے گی تو پھر میدان میرا کے اندر بیٹھ کے کرنا کیا ہے یا تو روزانہ کنکریاں مارنی ہیں تین دن ہیں تینوں دن کنکریاں مارنی ہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے تکبیرات کو بلند کرنا ہے کل بھی یہ ذکر آیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنے خیمے میں تکبیر کو بلند کرتے اتنی اونچی آواز سے کہتے کہ مسجد میں لوگوں کو آواز سنائی دیتی تو آواز سن کے لوگ مسجد سے تقبیریں بلند کرنا شروع کر دیتے اور پھر سارے منا کے خیموں سے یہ تقبیرات بلند ہونے شروع ہو جاتی اور یہ کیفیت ہوتی کہ میدان سارے کا سارا تکبیرات سے گونج اٹھتا ابن عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بھی یہی ثابت ہے صحابہ کرام کا بھی یہی معمول ہے تو میدان منا یہاں تذکرہ چونکہ حج کا ہے اس حوالے سے منا کے اندر تکبیرات بلند کرنی ہے اور پھر جو آدمی حج پر نہیں گیا وہ اپنے علاقے میں ہے تو اس کے اندر بھی اس کو ایام تشریق میں تکبیرات اونچی آواز سے کہتے رہنا چاہیے نمازوں کے بعد بازار میں جاتے ہوئے گھر میں پہنچ کر بھی تو تقبیرات زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر بلند کرتے رہنا چاہیے وزقر اللہ فی ایا میں مادودات جب کنکریاں مارنی ہیں ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے جب ذبا کرنا ہے تو ذبا کے وقت بھی اللہ اکبر پکارنا ہے تو اور اس کے علاوہ بھی عام حالت کے اندر بھی تقبیرات کہنی چاہیے نمازوں کے بعد بھی اور جب بھی موقع ملے تو اس ان دنوں کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ اکبر فمن تاج الفی یا اُمین فلا اسما علیہ ہاں یہ ایام تشریق تین ہیں ایک شخص ہے جو جو جلدی کرتا ہے تاج الفی یا جو دو دنوں میں دو دنوں کی کنکریاں مار کے اگر وہ مینا سے نکلنا چاہتا ہے واپس آنا چاہتا ہے تو فرمایا فلا اسما علیہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی دو دن کنکریاں مار کے وہ واپس جا سکتا ہے اس کے لیے اجازت دے دی ہے لیکن یہ دو دن کون سے مراد ہیں گیارہویں اور بارہویں بارہویں کو تینوں جمرات پہ کنکریاں مارنے کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص منا سے جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہہ کر اجازت دے دی ہے کہ پمن تجلفی یوم فلا اسما علیہ لیکن یہ قائدے کی بات ہے کہ اگر سورج غروب ہو گیا اس شخص کو یعنی منا کے اندر ہی تو اس کو واپس جانے کی بجائے اگلے دن کا انتظار کرنا چاہیے تو شیخ والے نے بھی اس پر بہت خوبصورت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یومین کی پابندی لگائی ہے اور یوم جو ہے وہ لیلہ کے مقابلے میں غروب آفتاب تک یوم کا اطلاق ہے تو اس کو ٹھہرنا ہے یومین سے مراد یہ ہے کہ بارمی کی ضلحجہ کے غروب سے پہلے وہ میدان منا سے نکلے تو نکل جائے اور اگر وہ نہیں نکلتا تو پھر اور اس کے اس کے منا کی موجودگی میں ہی سورج غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد یومین پر تو عمل نہ ہوا تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو تیسرے دن کے لیے بھی انتظار کرنا چاہیے اور میدان منا کے اندر رہنا چاہیے وہ من اور جو موخر کرتا ہے ہاں جی لیٹ کرتا ہے کیا لیٹ کرتا ہے یعنی تیسرے دن تک اگر وہ تاخیر کرنا چاہتا ہے کرنا کرتا ہے فلا اسما علیہ تو وہ بھی کر سکتا ہے گویا کہ دونوں کی اجازت دے دی ہے اچھا بعض لوگوں نے یہاں ایک غلطی کی ہے اور گنجائش نکالی ہے یومین سے وہ یہ لیتے ہیں کہ منا کے دو دن ہونے چاہیے بعد نے یہ مانا بھی کیا اس کا کہ مینا کے دو دن یہ مراد ہیں اور پھر وہ دسمی اور گیارہویں مینا میں گزارنے کے بعد مینا سے نکل جاتے ہیں یہ غلط ہے یہ تعویل غلط ہے اور یہ بالکل اللہ تعالی کے حکم کو ٹالنا گنجائش پیدا کرنا تعویل کرنا یہ درست نہیں ہے تو ایام جو ایام تشریق ہیں ان کے دو دن مراد ہیں اس کے اندر یوم النہر کو شامل کر کے اس کو دو دن بنا لینا یہ کسی شکل میں درست نہیں ہے تو یوم النہر کے بعد دو دن دوسرا دن جو ہے وہ کنکریاں مارنے تک ہے کنکریاں مارنا کیونکہ وہاں پابندی کنکریاں مارنے کی ہے جمرات پر بارہویں کو اگر آپ نے تینوں جمروں پر کنکریاں مار لی تو اس کے بعد آپ کو واپسی کی اجازت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے فلا اسمال جس کو جلدی ہے تو دو دن دو دن گیارہویں اور بارہویں مینا میں مکمل کر کے وہ جا سکتا ہے وہ منتا اور جو لیٹ کرنا چاہتا ہے اور جلدی نہیں جانا چاہتا اور وہ چاہتا ہے میں زیادہ ثواب کما لوں مینا میں ٹھہر کر اس قیام کو تیسرے دن تک لمبا کر لوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے یقیناً جو تیسرا دن بھی ٹھہرتا ہے وہ زیادہ اجر پائے گا اس وہ افضلیت اسی کے لیے ہے لیکن جلدی جانے والے کے لیے اجازت ہے آگے فرمایا نتقا دو دن یا تین دن, دن دنوں کی اہمیت اپنی جگہ پر لیکن اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کیا یہ شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اگر دو دن ٹھہر کے بھی اس نے واقعی اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لیا اور جو اللہ تعالی کی طرف سے حج میں ایک مقرر ہے کہ گناہوں سے پاک ہونا جی اور اس عبادت کو اس اعلیٰ پیمانے پر کر لینا اللہ کو راضی کر لینا دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر لینا دو دنوں میں بھی اگر یہ تقوی پیدا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے تین دنوں میں پیدا ہو جائے پھر بھی بہت اچھی بات ہے مقصود بڑا مقصود جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے بطخ اللہ اور اللہ سے ڈرو دوبارہ دوبارہ کہا بتک اللہ تو یہ دوبارہ کرنے کہنے کا مطلب اس کی اہمیت واضح کرنا ہے کہ اس حج کے اندر سب سے اہم چیز اللہ کا تقوع ہے پیچھے بھی کہا تھا نے یا وہاں بھی تقوا کو دہرایا ہے اس آیت میں بھی دو بار تخوا کا ذکر کیا اس آیت میں بھی دو بار تخوا کا ذکر کیا لما کا وطخ تو جب قرآن مجید میں کسی چیز کا اعادہ ہو ہے جی اس کو دوہرا دوہرا کے کہا جا رہا ہو تو تاکید مقصود ہوتی ہے اس چیز کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی دو دن مینا میں گزار کے ایک شخص جلدی واپس آنا چاہے آ جائے تین دن رہ سکے تو بہت اچھی بات ہے مقصود اللہ تعالی کا تقوی ہے اگر تقوی پیدا نہ ہوا تین دن بھی ٹھہرے اتنا وقت گزارا سارا کام مکمل کر لیے لیکن ایک شخص یعنی عرفات میں بھی گیا مزدلفہ میں بھی گیا مینا میں بھی ٹھہرا قربانی بھی کی سارے ارکان مناسب پورے کیے لیکن تقوی کے بغیر واپس آ گیا اس کو کچھ نہیں ملے گا اللہ اکبر تقبل اللہ من المتقین اللہ تعالی عمل کو قبول کرتا ہے جو متقین ہوتے ہیں ان کی طرف سے اللہ تعالی عمل قبول کرتا ہے اللہ قربانیاں قبول کرتا ہے اللہ باقی عمل تقوی کرنے اختیار کرنے والوں کی طرف سے قبول کرتا ہے تو اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ بات کہی گئی ہے کہ اصل مقصد تو تقوی آپ دیکھ لیجئے لوگ حج کرنے جاتے ہیں بڑا خرچ کرتے ہیں بڑا مہنگا پیکج لے لیتے ہیں جی عام حاج ہی جو ہیں وہ دو ڈھائی لاکھ میں بیچارے کر لیتے ہیں یہاں چھ چھ سات سات لاکھ دس دس لاکھ لگا کے لوگ بڑے بڑے پیکج لے کے بڑی سہولتیں لے کے جاتے ہیں اور جا کے حج کے ارکان بھی پورے کرتے ہیں سب کچھ کر کے واپس آتے ہیں جانے سے پہلے بھی سودی کاروبار کرتے تھے واپس آ کر بھی سود جاری رکھتے ہیں کیا فائدہ ہوا اللہ اکبر حج کے اندر بندے کو یہ احساس ہو کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں یہ گناہ ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے پختہ اہد کر کے آئے معافی مانگ کے آئے واپس پلٹے تو سارا کاروبار تبدیل کر دے چاہے اس کو کروڑوں کا نفع چھوڑنا پڑے اس کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑے اگر اس کے مال کے اندر, اس کے, کاروبار کے اندر کوئی حرام کا شائبہ ہے تو اس کو ختم کرے یہ شخص ہے جس کا حج اللہ تعالی کے قبول ہاں ہوگا اللہ اکبر اور پھر یہ بھی دیکھا جب مینار سارے ارکان پورے کیے اور حلق کروایا یعنی بال اتروائے جہاں سر کے بال اتروائے وہاں ہی اسی اس طرح سے داڑھی مڈوا ہاں جی. اسے وہ داڑھی بھی مڈوا لی تو اس کے دل میں یہ نہیں شعور پیدا ہو سکا کہ بھائی یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے داڑھی رکھنے کا میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں ہاں؟ یہ احساس نہیں ہوتا تو ایک روٹین ہے جب اعمال روٹین میں آ جائیں رسم کے بن جائیں ہاں جی تکلف بن جائیں دکھاوا بن جائیں ہاں جی یا کم از کم اپنے دل کو بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے ساتھ تسلی ہوتی بعض لوگ ہیں جن کو فجر کی نماز پڑھ کے ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے بعض لوگ بیچارے دل کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں دل کا سکون ہے بھائی نماز میں واقعی دل کا بڑا سکون ہے معراج ہے مومن کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ نماز ہے لیکن نہ ظہر کی پڑھی نہ عصر کی پڑھی نہ مغرب نہ عشاء فجر کی نماز کو معمول بنا لیا جی میں تو پہلے اٹھتا ہوں اور جا کر نماز پڑھتا ہوں نماز کے بعد میں تین کلومیٹر کی سیر کرتا ہوں یہ میرا معمول ہے اور اس معمول میں وہ تبدیلی نہیں کرنا چاہتا تین کلومیٹر کی سیر بھی چھوڑنا نہیں چاہتا اور نماز بھی چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن فجر کی نماز کے بعد باقی چار نمازیں بھی نہیں پڑھتا یہ چیزیں جو ہیں نا جی یہ صرف اس نے اپنے دل کو تسلی دینے والی بات کی ہوئی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دکھاتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں یہ بھی نفاق ہے کچھ ہیں جو اپنے اپنے دل کو یعنی وہ اپنے انہوں نے ایک معیار بنا رکھا ہے اطاعت والی بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاط میں اگر آدمی کام کرے تو وہ تو بالکل ہی اور چیز ہے جو اطاعت میں اللہ تعالی کی عبادت سمجھ کر نماز پڑھے گا پھر تو وہ پانچوں نمازیں پڑھے گا پھر یہ تو نہیں ہے وہ چار چھوڑ دے اور فجر کی نماز پڑھ لے جمعہ پڑھ لے اور باقی نمازوں کی چھٹی ہمارے ہاں یہی ہے نا عام طور پر یعنی جمعہ پڑھتے ہیں لوگ اور جمعہ پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں کہ یہ نمازی آدمی ہے یا اس سے بہتر ہمارے ہاں جو نمازی ہیں وہ یہ ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کو ان کو بھی نمازی کہتے ہیں او بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ سب فضول باتیں ہیں یہ تقوی سے خالی چیزیں ہیں یہ نمازیں تقوی سے خالی یہ عمل تقوی سے خالی ایسے حج تقوا سے خالی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی اصل مقصد یہ خرچ کروانے کا سفر کروانے کا مشقت اٹھانے کا گھر بار چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے اتنے دن وہ ان مقامات پہ جا کر رہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں جائے تو بندے کو اللہ کا تقوی حاصل ہو اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے گناہوں کو ختم کرنے کا احساس اور شعور اس کے اندر پختہ ہو جائے ایمان اس کا اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے یہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کے زندگی بسر کرنا یہی تخوا اور تقوی یہ ہے کہ انسان چھوٹے گنا سے بچے چھوٹے گناہ سے جو بچتا ہے نا وہی وہ پھر بڑے گناہ سے بچتا ہے جو چھوٹے گناہ سے نہیں بچتا وہ بڑے گنا سے بھی نہیں بچتا تو تقوا کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ چھوٹے گناہ سے صغیرہ گنا سے بھی جس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے چاہے اس کو کتنا ہی اچھا لگے بڑے فائدے والی چیز لگے وہ بندہ بالکل اس کی طرف منہ نہیں کرے گا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا یہ احساس تقوہ ہے اور حج کے اندر تو پیدا ہی تقوی ہوتا ہے روزہ رکھو روزے کا مقصد ہی تقوی ہے یہ اعمال جتنے ہیں نا اعمال جتنے ہیں ان اعمال سے پیدا کیا ہوتا ہے کیا چیز پیدا ہوتی ہے تقوا پیدا ہوتا ہے لن ينال اللہ دماغ ہو تخوا من کو جانور ان کے خون ان کا سب کچھ تو تمہارے پاس رہ جاتا ہے تمہارے استعمال میں اللہ کے پاس تو صرف تخوا جاتا ہے تمہارا تو یہ جتنے اعمال ہیں نا ان کے اندر سب سے زیادہ بڑی اہمیت جو ہے وہ تخوا کی ہے اور حج کے لیے تو خاص طور پر تقوا کو بار بار بیان کیا گیا ہے فرمایا کوئی دو دن رہ کے منا سے واپس آ جائے یا تین دن رہ جائے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اندر تقوا پیدا ہو گیا یہ اہمیت اس بات کی ہے ہاں جی ولم انہ تو شرون اور جان لو کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے جب بندے کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے نا اس کو پھر آخرت بہت یاد آتی اس کو پھر اپنا حساب بہت یاد رہتا ہے یہ تقوی ایک سبحان اللہ ایک قوت ہے انسان کے اندر ایک طاقت ہے انسان کے اندر جو اس کو گناہ سے روک کے رکھتی ہے بہت بڑی بریک ہے جیسے گاڑی کی بریک ہوتی ہے نا وہ بریک کی بڑی اہمیت ہے اگر گاڑی کی بریک صحیح نہ ہو کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے گاڑی حادثات کا شکار ہو جائے گی اس لیے بریک کو صحیح رکھتے ہیں اچھا ڈرائیور جو ہے نا وہ اپنی گاڑی کی بریک کو بہت صحیح رکھتا ہے جی اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ بریک کمزور ہو گئی خراب ہو گئی تو پھر جو سواریاں میرے ساتھ بیٹھی ہیں نہ وہ بچیں گی نہ میں بچوں گا نہ گاڑی بچے گی تو تقوی حقیقت میں بریک ہے جی جو انسان کو ہر قسم کے حادثے سے گناہ سے ان چیزوں سے بچاتا ہے تو جب انسان کے اندر یہ تقوا پیدا ہوتا ہے تو پھر دنیا سے زیادہ اس کا رجحان آخرت کی طرف ہوتا ہے اس کو اپنے حساب کے بارے میں بہت زیادہ اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے اس کو جنت بہت پسند آنے لگتی ہے وہ سے اپنے آپ کو پھر بہت دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آخرت کا جو حساب ہے اس کے معاملے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو وہ یہ چیز پھر بہت زیادہ کرتا ہے یہی تعلق ہے فرمایا بستخ اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور پھر جان لو انا کو ملے ہی اور جس کو جو اس نے آخرت کی تیاری شروع کر دی زندگی اس کی بدل جاتی ہے اس کا مطلب ہے واقعی اس نے اس عمل سے تقوی حاصل کر لیا ہے جو عمل سے مقصود تھا اس کو وہ مل گیا ہے تو جب انسان انسان کے اندر تبدیلی کا کی بہت بڑی علامت کیا ہے کہ اس کا رخ دنیا کی بجائے آخرت کی طرف ہو جائے سمجھائیے نا یہ یہ, یہ علامت ہے یہ علامت تقوی نظر تو نہیں نہ آتا کسی کو ہونا صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کی طرف سینے میں دل ہوتا ہے تو دل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تقوی تو اس دل کے اندر ہوتا ہے تقوی تو ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا کسی کو جو نظر نہیں آتا لیکن نظر انسان کا عمل آتا ہے اس کا رویہ نظر آتا ہے تو تقوا اختیار کرنے والوں کے عمل اور رویے میں ایسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے ایک بڑی علامت جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے وہ آخرت کا کی یاد ہے سبحان اللہ آخرت کی تیاری ہے فرمایا یہ جان لو کہ اللہ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے اس کا خیال کرو اور اس کی تیاری کرو ہاں جی یہ بیان تو حج کے حوالے سے یہاں مکمل ہوا اب آگے نیا بیان شروع ہوتا ہے و من سین جب و کا قول فل حیات دنیا و یوشید اللہ عالما فی قلب ہی وََ الد الخصام وید فیحہ ویل کل ہر لا يحب الفساد وامن اللہ سے اور انسانوں میں سے من وہ شخص بھی ہے یو وہ کا کہ پسند آتی ہے آپ کو قول ہو اس کی بات فل حیات دنیا دنیا کی زندگی میں وہ یوشد اللہ اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو اللہ معافی قلب ہی اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے واہ اور وہ الدل خصام بڑا ہی جھگڑالو ہے ویزا طولا اور جب وہ پھرتا ہے پلٹتا ہے سا کوشش کرتا ہے اللہ پر فل عرض زمین میں لوف سے دافیہ کہ فساد برپا کرے وہ اس میں یعنی زمین میں وہ لے کل اور برباد کرے کھیتی کو و نسل اور نسل کو انسانی نسل کو واللہ اور اللہ تعالی لا يحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو جی یہ دو آئےتے ہیں ان دونوں کا موضوع ایک ہے اس حوالے سے دونوں پڑھ کے ترجمہ کر دیا گیا تو یہاں منافقین کا تذکرہ شروع ہوا ہے منافقین کی خصلتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں دیکھو نا پیچھے ایمان والوں کا تذکرہ ہوا ایمان والوں کے اعمال کا تذکرہ ہوا ایسے ہی ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہوا جو صرف دنیا چاہنے والے ہیں آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ان کا بھی تذکرہ ہوا اور یہ ومن اناس ومن اناس یہ, یہ الفاظ آپ پیچھے بھی دیکھ رہے آخرت من فی و من ہوں مین و ربنا الدنیا دنیا وفی آخرت حسنا وقنا تو اسی تسلسل میں اب اس آیت کو بھی اسی طرح انہیں الفاظ کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے فرمایا ومنا سے جس طرح لوگوں میں کچھ ایسے تھے جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں آخرت نہیں مانگتے جو اور ایسے بھی ہیں جو اللہ سے دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں فرمایا اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی ہیں یہ بھی مسلمانوں کے ماحول معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہاں جی ان کا ان کا بھی ان کا بھی تذکرہ سنو اور سمجھو کہ وہ لوگ کون سے ہیں ان کی نشانیاں یہ منافقین کا ابن کثیر کہتے ہیں اور دیگر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خصلتیں بیان کی ہیں جو مسلمانوں کو بڑا ہی نقصان پہنچاتے ہیں جو معاشروں کے اندر فساد برپا کرتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں اب ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ اپنے ماحول میں اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ, کہ, کہ یہاں کیا کیفیت پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا بیان سبحان اللہ اتنا شاندار ہے یہ خصلتیں بیان کر کے انسانوں کے کو اس طرح نکھار کے رکھ دیا گیا ہے اللہ اکبر فرمایا ومن اللہ سمجھو کا قولو فل حیات دنیا و یوشید اللہ االا ما قلب ہی بہ و علد منافقین میں سے منافقین کی پہلی خصلت کیا بیان کی گئی ہے فرمایا کہ اس کی پہلی خصلت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو آپ کو اس کی بات اتنی پسند آتی ہے آپ اتنے متثر ہوتے ہیں ان کی گفتگو کا انداز اتنا شاندار ہوتا ہے اتنا مدلل انداز ہوتا ہے اور اتنے سستہ الفاظ میں بات کرتا ہے اور اتنی بڑی بڑی بات کرتا ہے کہ آپ کو اس کی بات بڑی پسند ہوتی ہے لیکن اس کا موضوع کیا ہوتا ہے اس کی گفتگو کا موضوع ہوتا ہے دنیا دنیا کے بارے میں وہ اتنا معلومات رکھتا ہے دنیا کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے اور جناب اس کی گفتگو کا انداز اتنا شاندار ہوتا ہے اللہ اکبر کہ آپ اس سے بڑے ہی متاثر ہوتے ہیں یو کا آپ کو اتنی اچھی بات لگتی ہے اس شخص کی آپ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں اس کی بات سے کہ وہ جس طرح گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو بات ہو رہی ہے منافقین کی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہتے ہیں کہ وہ بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ منافق کم صلاحیتوں والے نہیں ہوتے یہ صلاحیت کوئی چیز نہیں ہے صلاحیت بندے کے اندر ہو لیکن اس کی صلاحیت پر اگر ایمان اور تقوی کی گرفت نہیں ہے تو وہ صلاحیت وہ بالکل منفی انداز کی ہوگی وہ صلاحیتیں نقصان کرنے والی ہوں گی ان صلاحیتوں سے وہ دنیا کے اندر مسائل تو پیدا کرے گا فساد تو برپا کرے گا لیکن اس کی صلاحیت سے کچھ مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں دنیا کی زندگی دنیا کا رہنا سہنا دنیا کے معاملات دنیا کے مسائل معاشی مسئلے سیاسی مسئلے سماجی مسئلے اور جناب دنیا کے مسئلے اس کے اوپر تو جب وہ بات کرتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں اور اتنا زبردست انداز اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا اے نبی آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے یعنی اتنی زبردست گفتگو ہوتی ہے واللہ جب یہ آیت پڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے تو یہ بڑے بڑے لوگ چینلوں پر بیٹھ کے باتیں کرنے والے اور بڑے بڑے دانشور تجزیہ نگار اور دنیا کے مسائل کے اوپر لکھنے والے بولنے والے جی یہ مسئلہ ہے جی دنیا کا یہ مسئلہ ہے یہ ضرورتیں ہیں اور ان کے اندر یہ اصلاح ہونی چاہیے یہ انقلاب پیدا ہونے چاہیے معاشی مسئلے ہیں جی سیاسی مسئلے ہیں جی سماجی مسئلے ہیں جی حقوق انسانی کے مسائل ہیں کیسی زبردست گفتگویں کرتے ہیں لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں واہ واہ جی سبحان اللہ کیسا دانشور ہے کتاب لکھی ہے اس دانشور نے قلم توڑ دی ہے اور جناب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور واقع یہ بات صحیح ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو صرف دنیا کے بارے میں جانتا ہے نا آخرت کے بارے میں نہ با... جانتا نہ بات کرتا نہ اندر کوئی سوچ ہے نہ زبان پر آخرت کی کوئی بات ہے نہ کوئی دعوت ہے دوسروں کے لیے آخرت کی تیاری کے سلسلے میں دین کی بات دین کی زم... ان کی زبانوں پر دین نہیں ہے کیا ہے دنیا دنیا کے مسائل اس کے اوپر ان کی گفتگویں اے نبی آپ کو اتنی بھلی لگتی ہیں اتنی پسند آتی ہیں کہ آپ متاثر ہو جاتے ہیں اور جب نبی متاثر ہو جاتے ہیں تو اور کون نہیں متاثر ہوگا بھائی ہاں؟ اور کون بچے گا اللہ اکبر تو فرمایا کہ منافقین کی خصلتوں میں سے پہلی خصلت کہ دنیا چھائی ہوئی ہوتی ہے ان کی دماغوں پر اور وہی ان کا موضوع ہوتا ہے اسی پر وہ دلائل دیتے ہیں اور لوگوں کو متاثر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس موقع پر حفظ صاحب نے نقل کی ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سخت دل متکبر بخیل پیٹو شخص جو بازاروں میں نکلتا ہے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے شور مچاتا ہے رات کو سوتا ہے جیسے مردار ہوتے ہیں دن گزارتا ہے گدوں کی طرح اور دنیا کا بہت علم رکھتا ہے اور آخر سے بالکل جاہل ہوتا ہے اس شخص سے اللہ تعالیٰ بڑا ہی ناراض ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس صفت کا ان چیزوں کا حامل شخص اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرتا ہے یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے شیخ البانی نے سلسلہ تو صحیحہ میں اس کو بیان کیا ہے یہ حدیث اور اس کے اس کے اندر ذرا سوچئے آخر میں الفاظ کیا ہیں کہ دنیا کے بارے میں باتیں کرتا ہے بڑی معلومات رکھتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں بالکل جاہل اور پھر باقی کیا باقی کیا چیزیں ہیں جو دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو بہت کچھ کرتا ہو اور آخرت سے بالکل بے خوف بے خبر بے تعلق ہو تو اس کے اندر واقعتاً یہی صفات پائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں سخت دل متکبر بخیل پیٹو اور آگے فرمایا کہ بازاروں میں نکلتا ہے تو بڑا شور مچاتا ہے ہاں جی بڑی باتیں بناتا ہے اور رات کو سوتا ہے مردار کی طرح جیسے میں مردار ہوتا ہے نا ساری رات مردار کی طرح پھنکارتا رہتا ہے اور دن گزارتا ہے گدے کی طرح گدے کا کرتا ہے چرتا رہتا ہے سارا دن اس کو چھوڑ دو پورا دن ہی چرتا رہے گا اللہ اکبر دن گدے کی طرح گزارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ گویا کہ جو آخرت سے بے خبر ہے نا اور دنیا کے اندر اس نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا اور اتنا زیادہ اس وہ دور تک لے گیا دنیا کے امور میں دنیا کے امور سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت جانتا ہے بڑا عالم ہے دنیا کا لیکن جاہل ہے آخرت کے معلومات سے ان چیزوں سے بالکل ہی جاہل ہے ناواقف ہے تو یہ وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ بڑا ہی ناراض رہتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے محفوظ رکھے اللہ اکبر تو فرمایا منافقین کی صفات میں سے پہلی صفت پہلی خصلت کیا ہے کہ دنیا کے بارے میں بڑا باتونی اور بڑی بڑی باتیں کرنے والا بڑا متاثر کرنے والا اے نبی آپ بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو پسند کرنے لگ جاتے ویوشید اور ایک خصلت منافقین کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ قسمیں بڑی کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کھا کر اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے پھر کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں ہم جو کہتے ہیں بالکل درست ہیں ہم جو ہے نا جی یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں اعتماد دلاتے ہیں اعتماد دلاتے ہیں اچھا اندر سے ان کے چور ہوتا ہے کہ میری بات کو سچا نہیں مانیں گے لوگ میرے بات میری بات پر یقین نہیں کریں گے اتحد و ایمان جنتن فسدی اللہ ان یا ملون پہلے کیا ہے اذا جاک کالو نشہ دن کل رسول اللہ وَلا کل رسول و, واللہ و, واللہ و اتخذو عن اللہ فرمایا کہ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بی جی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں بھائی یہ اس میں شاکی کوئی نہیں ہے اتنا زیادہ اظہار کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زبانوں سے جو کہتے ہیں ان کے دل کچھ اور کہتے ہیں ان کے دل نفاق سے برے ہو یا ان نل منافقی اے نبی جتنی مرضی ہے یہ باتیں کریں آپ کے بارے میں آپ کی رسالت نبوت کتاب وہی سب کے بارے میں بہت باتیں کریں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں ان کی زبانوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے یہ نہ اطاعت کرنا چاہتے ہیں نہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہ دنیا کے مفاد کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں یہ اندر سے نہیں کر رہے صرف ان کی زبانیں بولتی ہیں اتخذوا ایمان اہم انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے پھر اپنی باتوں کو یقین دلانے کے لیے اپنے ایمانوں کو واضح کرنے کے لیے قسمیں بہت کھاتے ہیں اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اندر سے چور ہوتا ہے کہ بھائی ضرورت کیا ہے اتنی قسمیں کھانے کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کیونکہ ان کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ میری بات پر لوگ یقین نہیں کرتے جی وہ جو اس کو اندر سے وہ کیفیت ہے نا وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ قسم کھا قسمیں کھا ایک نہیں دو نہیں بار بار قسمیں کھا کھا کے یقین دہانی کروا تو فرمایا منافقی ایک بہت بڑی خصلت یہ ہے کہ وہ قسمیں بہت کھاتا ہے اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے وہ قسمیں کھا کھا کر اعتماد دلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بات پر وقتی طور پر باتیں بڑی پسند آتی ہیں بندے متاثر ہوتے ہیں لیکن وہ بات ہوتی بھی زبان سے ہے وہ رہتی بھی کانوں تک ہے نہ دل سے کہی جاتی ہے نہ دلوں میں پہنچتی ہے نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے سمجھ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر واہ واہ علیسام اور تیسری خصلت ان کی کیا ہے منافقوں کی جھگڑالو کٹ بحثیاں کرنے والے کج بحثیاں کرنے والے ہاں جی ایک ایک بات میں ہاں جی بس اس طرح بحث مباحثے میں لے کر با, یعنی اپنے اپنی اپنی علمیت اور اپنی معلومات کا بڑا بتانے والے روپ پیدا کرنے والے ہاں جی جھگڑالو الد الد بھی جگڑالو کو کہتے ہیں خسام خسم کی جمع ہے کہ بہت سارے جگڑالو اکٹھے ہو جائیں تو ایک جھگڑالو سب پر حاوی ہو جائے گا تو گویا کہ جتنا بڑا جھگڑالو ہوگا اتنا بڑا منافق ہوگا واہ واہ الد یہ منافقوں کی خصلت ہے اللہ اکبر کرنا معاملات کو جا دینا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یقین ہی نہ آئے جہاد کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے او ہو ہو دیکھیں جی جہاد کرنے والے نماز کی بات ہوتی ہے دیکھیں جی نماز پڑھنے والے فلاں کوئی بات کر لو وہ جناب باتیں کریں گے وہ جھگڑے کریں گے وہ مسئلے کھڑے کریں گے <laughs> کہ آپ کہیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی کرتا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث بھی ہے بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جھگڑالو شخص سے بہت غضب ناک ہوتا ہے کہ جو ہر وقت جس کا مقصد جس کا مشغلہ آئی بس بحث کرنا جھگڑے کرنا اور ہر چیز میں دین میں جھگڑا کر کر کے لوگوں کو پریشان کرنا یہ جھگڑالو جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ سعاف کل ہر سب نسل ہاں جی اور اگلی صفت ان کی کیا ہے خصلت کیا ہے منافقوں کی فرمایا آپ کے پاس تو بڑی یقین دہانیاں کروائیں گے قسمیں اٹھائیں گے اور اعتماد دلائیں گے ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے ہم دنیا کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ہاں جی ہم دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں ہم دنیا میں حقوق انسانی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ بہت بطونی یہ باتیں کر کے قسمیں اٹھا کے اور بہت مسئلے کر کے فرمایا جب آپ کی طرف سے واپس پلٹتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وائزا طب اللہ صاف سے دافیہ جب جب اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں اپنے لوگوں میں جن کے ساتھ مل کر بس زندگیاں بسر کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں جب واپس پلٹتے ہیں تو کیا کوشش کریں گے عرض لفیہ فرمایا کہ پھر کوشش کریں گے کہ بس ہم فساد برپا کر دیں تباہی پھیلا دیں اس کو اس سے لڑا دیں جماعتوں کو جماعتوں سے لڑا دیں ملکوں کو ملکوں سے لڑا دیں سمجھا گئی ہے تو یہ دنیا کے اندر فساد بظاہر حقوق انسانی کے علم بردار ہیں دنیا کے مسائل کو حل کرنے والے ہیں غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں ہاں جی بظاہر یہ ہوتا ہے اور اندر سے کیفیت کیا ہے اللہ کہتے ہیں جب واپس پلٹتے ہیں اپنی عملی زندگی کے اندر تو ان کا عمل کیا ہے باتیں اور ہیں عمل فساد ہے ان کے عمل سے کیا نکلتا ہے فساد فساد برپا کرنا اس لڑانا ایسی باتیں کرنا کہ جناب جس مجلس سے اٹھے اٹھ کے وہ گیا اور پیچھے سے لڑائی رشتہ داروں میں لڑائی خامد بیوی بی میں لڑائی قبیلوں میں لڑائی علاقوں میں لڑائی تو فسادی فساد فسادی فساد, فساد یعنی عمل ان کا یہ ہوتا ہے طب اللہ صاف بہ یوہ لے کل ہر ب اور یہ فساد کی انتہا ہے کہ کھیتی بھی فصلوں کو بھی تباہ کر دیں اور نسل کو بھی برباد کر دیں اللہ اکبر یہاں شیخ صالح لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے بدعملی ہوتی ہے ان کی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں اس طریقے سے ان کے ان کے عمل کے اندر ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آفات آتی ہیں ایسے زلزلے آتے ہیں ایسے طوفان آتے ہیں ایسی بیماریاں آتی ہیں ہاں فصلوں کو بیماریاں لگتی ہیں نسلوں کو بیماریاں لگتی ہیں آبادیوں کی تباہیاں ہو جاتی ہیں تو شیخ نے شیخ نے اس کو یہ انداز اختیار کیا کہ ان کی ان کا عمل ان کا کردار اور اس طریقے سے فسق و فجور کی زندگی اور فساد برپا کرنے کے ان کے طور طریقے فرمایا اس کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں یعنی اور اسی طریقے سے آفات اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں اور اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے پکڑے جائیں ملک تباہ ہو جائیں وہاں بیماریاں پھیل جائیں اللہ تعالی کی طرف سے ایسے ایسے عذابات کتنا بڑا نصیب انسان ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہاں کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آئی ہوئی پکڑ اللہ دور کر دیتا ہے ایسے بھی انسان دنیا میں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ان کے نیک اعمال سے ایسے لوگوں کے وجود سے وما کام وما کا یہ مکے والے کہتے تھے نا کہ بھائی اگر تو سچا نبی ہے تیری کتاب سچی ہے تیرا دین سچا ہے تو پھر ہم پر کوئی پتھروں کی بارش برسا دے ہاں جی کوئی اور کوئی اور ایسی نشانی لا کے دکھا کوئی عذاب ہم پر نادل ہو جائے کوئی پتھروں کی بارش ہم پر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر خود جواب دیا بما کان اللہ اے نبی جب آپ موجود ہوں گے تو آپ کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا ماں کان اللہ معذ بہم و انطفی آگے فرمایا وہ ماں کان اللہ معذ بہم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے بھی عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشیں طلب کرتے ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کی وجہ سے بھی اپنے عذابوں کو روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ رک جاتی بھائی نبی تو دنیا میں نہیں رہے نا نبی تو دنیا میں نہیں رہے فوت ہو گئے اب بھی اللہ تعالیٰ کے عذابوں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو روکنے کا طریقہ استغفار اگر خدا نخواستہ معاشرے کے اندر خرابیاں بھی بہت ہوں ہاں جی تو اور نافرمانیاں فسق و فجور بھی بہت ہوں تو معاشروں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں کہ جو اللہ سے استغفار کریں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گڑ گڑائیں تو ایسے استغفار کرنے والوں کی وجہ سے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں کو روک دیتا ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ یہ منافقوں کی خصلتیں ان کی اندر کی کیفیت ان کی عملی زندگی ان کی زبانوں پر نہ جاؤ یہ کہتے کیا ہیں ان کے عمل دیکھو تو عمل سے سبائے فساد کے کچھ نہیں ملے گا یہ جہاں ہوں گے ان کی وجہ سے معاشرے تباہ ہوں گے ان کی وجہ سے ملک برباد ہوں گے ان کی وجہ سے خاندان برباد ہوں گے گھر برباد ہوں گے اور سبحان اللہ او بھائی امن ملتا ہے ایمان والوں سے سمجھ لو امن ملتا ہے ایمان والوں کی وجہ سے امن و سلامتی اللہ تعالی کے دین پر عمل کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے استغفار کرنے والے نیک عمل کر کر کے اللہ کو راضی کرنے والے ان کی وجہ سے دنیا کو امن ملے گا اور یہ منافق بدخصلت فصق و فجور کے حامل اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے اور اس کو اپنا مشر قرار دینے والے اور ایسی لگائی بجائی کر کے فساد برپا کرنے والے لڑائیاں کروانے والے ہاں جی اور یہ, یہ, یہ, یہ جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی سیاست ہوتی ہے سیاست ہوتی ہے اس سے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں اپنی شخصیتوں کو اجاگر کرتے ہیں ہاں جی تو یہ یہ ان کا سلسلہ ہے فرمایا لیکن ان کی عملی زندگی کیا ہے طب اللہ صاف دا فیحہ و یوہ لکھل ہر نسل ہاں جی ایسا فساد برپا کرتے ہیں نہ معاشرے بجتے ہیں نہ کھیتیاں بجتی ہیں نہ نسلیں بجتی ہیں ایسی لڑائیاں ایسا فساد ایسی تباہیاں ان لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں یہ ان کی خصلتیں ہیں ایک معنی اس کا اور بھی کیا گیا ہے بڑا مناسب حال ہے وہ معنی بھی ایک معنی تو یہ ہے طب اللہ کا کہ جب آپ کے پاس یقین دہانیاں کروا کے قسمیں اٹھا کے جناب اپنے اپنے جو عزائم ہیں اور بڑے شاندار کر کے بیان کر کے جب واپس پلٹتے ہیں اپنی عملی زندگی میں جاتے ہیں تو پھر جا کے فساد برپا کرنے والے کام کرتے ہیں ایک تو معنی یہ ہے دوسرا معنی اس کا یہ ہے تولیت سے تولا اگر ان کو والی بنا دیا جائے اگر ان کو دنیا میں حکمران بنا دیا جائے اگر دنیا میں ان کو اقتدار دے دیا جائے تو کیا کریں گے صافل عرض لفیحہ وہ ویہلک ہر و نسل تو ان کے ان کے ہاتھوں میں حکومت میں ہوتی ہے اقتدار ہوتا ہے تو ان کی حکومتوں اور اقتدار سے کیا ہوتا ہے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے وہ دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں ہاں اور لڑانا بدامنی پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے سچی بات اور بہت مناسب حال ہے یہ حکمرانوں کے یہ کردار حکومتوں کے یہ سلسلے ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو حکومت مل جائے ایک عام آدمی تو وہ تباہی نہیں پھیلا سکتا نا جو حکومت میں آ کے اقتدار حاصل کر کے وسائل کو اپنے ہاتھ میں لے کے قوت کے ساتھ جتنا فساد کوئی برپا کر سکتا ہے ہاں جی دیکھو نا اگر حکومت کا ہی مشن بن جائے شرک پھیلانا حکومت کی سرپرستی میں شرک جتنا پھیل سکتا ہے اس کے بغیر عام آدمی اتنا شرک نہیں پھیلا سکتا اور اگر حکومت یہ مشن بنا لے فحاشی اور یعنی بے حیائی بدکاری ذنا کاری اس کو عام کیا جائے تو حکومتی سرپرستی میں یہ کام جتنا زیادہ ہو سکتا ہے عام آدمی اتنا کام نہیں کر سکتا یہ حقیقت ہے یعنی جس کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے قوت اختیار طاقت زیادہ ہوگی تو اس کے ساتھ وہ جتنا بڑا فساد برپا کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو دونوں معنی ہیں بھائی دونوں بہت مناسب حال ہیں عام معاشرے کے اندر عام لوگ پہلے معنی کے اعتبار سے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ حکمران طبقہ یہ جتنی جتنا فساد اور تباہی پھیلاتا ہے مسلمانوں کے اندر سے اگر منافق قسم کے لوگوں کو اقتدار مل جائے حکومت مل جائے تو وہ اتنا فساد پھیلاتے ہیں اتنی تباہی پھیلاتے ہیں اور پھر یہ جو مسئلہ ہے نا یہ کل ہر سا نسل او بھائی بظاہر حکومتیں بنتی ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے اور مسئلے کیا حل کرنے عوام کے مسئلے حل کرنے غربت ختم کرنی ہی ہے حقوق کا غصب ختم کرنا ہے اور جناب ہر کسی کو اس کا حق ملے بظاہر حکومت کے مقاصد تو یہی ہوتے ہیں لیکن ان کے رویے کیا ہوتے ہیں کہ حقوق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کسی کو مل جائے جی ایسے نظام وضع کریں گے ایسی پالیسیاں اختیار کریں گے بظاہر کہیں گے یہ دنیا کے بڑے بڑے منافق اللہ اکبر سپر پاورز بن کے بیٹھنے والے دنیا کے ہمدرد آج ساری دنیا کے اندر جتنی تباہی جتنی لڑائیاں جتنا فساد جتنا قتل اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ان کی وجہ سے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور بظاہر کہ جی ہم نے پیداوار بڑھانی ہے پیداوار بڑھانی ہے اور جناب ہم نے معاشی ترقیاں کرنی ہیں بظاہر یہ یہ معاملے لیکن حقیقت میں بالکل فصلوں کی تباہی نسلوں کی تباہی یہ سلسلے یہ اندر سے ان کی جو سرشت ہے اندر کا گند ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے اور بالکل آج کی دنیا میں ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ فساد اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا فساد کو پسند نہیں کرتا تو فساد برپا کرنے والے سے کتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا ہاں فساد دیکھو اللہ تعالی یہ تو ایک بندہ کفر پر رہتا ہے کفر پر رہتا ہے وہ معاملہ اس کی ذات سے متعلق ہے لیکن وہ فساد برپا کرتا ہے یہ, یہ دوسروں سے متعلق ہے یہ چیزیں تو ظلم کا معاملہ جو ہے نا جی یعنی فساد برپا کرنے کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی غصہ دلانے والی بات ہے اس کا تعلق دوسرے کفر کا تعلق انسان کی ذات سے ہے لیکن جب وہ کفر فساد بن جائے جب وہ نفاق فساد بن جائے اور دوسرے اس سے متاثر ہوں معاشرے اس سے متاثر ہوں تو یہ بڑا ہی نقصان دہ ہوتا ہے تو ایسے ظلم سے ایسے ظالموں سے ایسے فساد برپا کرنے والوں سے اللہ کتنا ناراض ہوگا ویزا قیلہ لہو تکلّہ عزت بال عسم فحسبہ جہنم بل اب اسلم ویزا قیلّہ اور جب کہا جائے لہو اس کے لیے اتقل اللہ اللَّهَ سے ڈر جا خاص ہل عزتوں تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت بل اس میں گناہ کے ساتھ بہ جہنم پس کافی ہے اس کو جہنم بلا بے اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے تو یہ بھی ایک خصلتی بیان ہو رہی ہے یہ پیچھے سے جو موضوع چلا آ رہا ہے فرمایا ایک خصلت ان کی یہ ہے کہ جب ان کو ڈرایا جائے سمجھایا جائے ویزا کیل الحت اللہ اس کو کہا جائے اللہ سے ڈر جا اللہ سے ڈر جا تو پھر حالت اس کی دیکھنے والی ہوتی ہے کیا کیفیت ہوتی ہے اخذت العزت و تو دعوت کے مقابلے میں جب آپ اس کو آپ اچھی بات کی دعوت دیں تقوی کی دعوت دیں اللہ کی فرما برداری کی بات کریں اور اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائیں کہ آپ یہ غلط کام چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے اخذت العزت عزت اس میں ہاں جی تو اس کی جو جالی عزت ہے نا جو عزت اس نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے اس کا اس کی شخصیت اس کا تکبر یہ ابن کثیر اور دیگر عزا سے مراد یہ تکبر اس کا غرور اس کا وہ جو اپنے دائرے دائرہ بنایا ہوا نا ایک شخصیت کا اور اس دائرے کے اندر وہ اپنے آپ کو جو بہت بڑا سمجھتا ہے, اس بڑائی نے اس کو اتنا گھیر لیا ہے کہ وہ دعوت بھی اس کے لیے غیر مؤثر ہو جاتی ہے اور وہ اس کی اس کی اپنی شخصیت اس کا تکبر اس کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے غلط روش پر لے کے چلتا ہے بندہ پھر اصلاح نہیں کر سکتا بلکہ اپنی اس غلطی پر چلتا ہی چلا جاتا ہے اس کی اس کا جو عزت نفس جس کو دنیا میں عزت نفس کہتے ہیں نا یہ معروف ہے عزت نفس جی میری عزت نفس مجروع ہو گئی ہے جی مجھے آپ نے یہ کہہ دیا ہے جی اور اس کے حقوق بقا عزت نفس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہر ان مومن کی عزت کا بڑا خیال کیا ہے کسی کی عزت کو نہیں بٹا لگانا چاہیے کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا ہے جی یہ عزت بہت اہم چیز ہے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے منافقین کی, ہاں جی اس کی ایک شخصیت ہے اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے اور اس حصار میں اپنی شخصیت کے حصار میں اس طریقے سے وہ گھرا ہوا ہے کہ جب اس کو اللہ کا خوف دلاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور گناہ کو چھوڑنے اپنے رویے کو بدلنے اور فساد ختم کرنے کا تم جب اس کو کہو گے تو احزت العزت و تو جو وہ شخصیت کے حصار میں اس نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے جو تکبر اس نے اس کے اندر پیدا ہوا ہے وہ تکبر وہ غرور اس کا اس کو گناہ کی طرف مادہ کرتا ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہونے دیتا تو فرمایا کہ منافقین کی ایک خصلت یہ ہے کہ آپ ان کو اصلاح کی دعوت دیں وہ اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں اس دعوت کو بڑا ناپسند کرتے ہیں اپنی عزت پر بٹا تصور کرتے ہیں جی اور وہ پھر اسی گنا گناہ کے اوپر امادہ رہتے ہیں اللہ اکبر یہ کتنی خصلتیں ہو گئی بھائی مرافرین کی یہ پانچ خصلتیں اللہ نے نمبر ایک یور جبو کا فی الحال دنیا ایک کہ اس کی دنیا کی باتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں دوسرے یوشد اللہ علام خلب ہی قسمیں بڑی کھا کر اعتماد دلاتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں میرا مقصد بڑا زبردست ہے دو باتیں تیسری بہوسام اور بڑا ہی وہ جھگڑالو ہوتا ہے جھگڑے بہت کرتا ہے ویزا دفیہ کل ہر سب نسل فساد برپا کرتا عمل اس کا کردار اس کا بات اور ہوتی ہے کردار اور ہوتا ہے اور کردار اتنا خطرناک اتنا خطرناک کہ سوائے فساد اور تباہی کے کچھ نہیں ہوتا کوئی اچھائی تو ہو ہی نہیں سکتی نا یہ چوتھی چیز ہو گئی اور پانچویں چیز کیا ہے ویزاکیل القی اللہ حضرت العزت بالسم کہ اصلاح نہیں ہوتی اس کی وہ اپنی تکبر اپنی شخصیت کے دائرے میں اس طریقے سے اپنے آپ کو بند رکھتا ہے کہ آپ اس کو تقوا کی اصلاح کی دعوت دیں تو اس کے دعوت کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے اس کا رویہ اس کا تکبر اس کو گناہ کی طرف گناہ کے رویے کی طرف غلطیوں کی طرف جو کر رہا ہوتا ہے فساد کی طرف وہ امادہ رکھتی ہے وہ اور گناہ اس سے کرواتی ہیں اصلاح اس سے ہوتی نہیں پانچ خصلتیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر بھائیو سبحان اللہ بڑا زبردست ہے اللہ کا قرآن واللہ اگر کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم اپنے معاشرے اپنے ماحول حتیٰ کہ اپنے خاندانوں میں اپنے ملکوں میں اپنے حکمرانوں میں اور یہ سب میں یہ چیزیں دیکھنا شروع کریں تو واللہ اتنی عام نظر آتی ہے جی جس طرح یہ دن کی روشنی نظر آتی ہے نا بالکل اس طریقے سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو اصلاح کرنے کے لیے پھر کیا چیزیں ضروری ہیں نفا ختم کر کے ایمان پر مسلمانوں کی تربیت کتنی ضروری ہے اصلاح کتنی ضروری ہے اس سے ان چیزوں کو بھی واضح ہوتا ہے جب تک معاشروں کی اصلاح نہیں ہوتی فساد نہیں ختم ہوتا دنیا کو حق نہیں ملتا قتل و غارت ختم نہیں ہوتی حقوق کا غصب ختم نہیں ہوتا عصمتوں عزتوں پر ڈاکے ختم نہیں ہوتے یہ جتنے فساد کے امور ہیں نا جی یہ سارے یہ تب ختم ہوتے ہیں جب معاشروں کے اندر اصلاح ہوتی ہے نفاق کا مسئلہ ختم کر کے ایمان پر تربیت ہوتی ہے عمل سوالے پر تربیت ہوتی ہے تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے محض پیکج بیان کر کر کے جماعتوں کے منشور بنا بنا کے اور پھر ان پر الیکشن لڑ لڑ کے اور حکومتیں حاصل کر کے ان چیزوں کے ساتھ اصلاح نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ معاشروں کے ڈھانچے بدلنا نہیں چاہتے طریقے بدلنا نہیں چاہتے ظاہر ہے جس نے بھی پاکستان میں الیکشن لڑنا ہے اس نے یہ ساری مصیبتوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہے یہ تو حقیقت ہے ہاں جی ومن النا سے میشری نفس امردات اللہ بلوفل عباد وامن سے اور انسانوں میں سے وہی تسلسل چل رہا ہے پیچھے بھی وامن النا سے فمن النا سے یہ وہی موضوع چل رہا ہے وامن النا سے اور انسانوں میں سے من وہ شخص ہے یشری جو بیچتا ہے نفس اپنے نفس کو ابتغاء تلاش کرتے ہوئے مردات اللہ اللہ کی رضامندی بلّہ اور اللہ تعالی رعوفن بڑا شفقت کرنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ ہاں جی منافقوں کی خسلت بیان ہوئی خسلتیں بیان ہوئیں اب ایمان والوں کی خوبی بیان کی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کا انداز بیان ہے یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ جہنم کا ذکر ہوگا ساتھ ہی جنت کا ذکر ہوگا برائی کا ذکر ہوگا ساتھ بھلائی کا ذکر ہوگا دنیا کا ذکر ہوگا ساتھ آخرت کا ذکر ہوگا اب پچھلی آیات کے اندر منافقین کے تذکرے ہوئے اور پھر اب جو سچے خالص مومن اللہ کو پسند اللہ کے پسندیدہ اور اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے فرمایا اگرچہ ایک چھوٹی سی بات کہی ہے لیکن جواب ہے ساری پچھلی باتوں کا کہ ایک سچا مومن کس خوبی کے ساتھ سچا بنتا ہے ہاں جی؟ اور اس کے اندر سے نفاق سارا ختم ہوتا ہے ایمان ہی ایمان ہوتا ہے وہ کون ہے اور کیا خ... صفت ہے ایسے لوگوں کی ومن اللہ سے اور انسانوں میں سے میشری نفساغا امردات اللہ وہ شخص جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اللہ کے دین کی خاطر اپنا اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اللہ کی رضا مندی کی خاطر یہ جہاد کرنے والا یہ قربانی پیش کرنے والا یہاں بات یہ نہیں کہ ہی مال قربان کرتا ہے یہاں فرمایا جو اپنی جان قربان کرتا ہے تو جان اصل ہے نا مال تو اس کے بعد ہے اور منافق منافق جہاد نہیں کرے گا منافق قربانی نہیں دے گا منافق ہمیشہ مفاد کے پیچھے بھاگے گا اس کی ساری محنتوں کاوشوں کا مقصد اس کا مفاد ہوگا جبکہ ایمان والے ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ مفادوں کے پیچھے نہیں وہ دنیا کے پیچھے نہیں بلکہ وہ آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کی رضا مندی کی تلاش کے لیے وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں ومن اللہ سے میشری نفس گفتگا امردات اللہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا قربان کر دیا اپنے نفس کو اپنے آپ کو جس نے اپنی جان ہی قربان کر دی اس نے پیچھے کیا رکھا ہا؟ اس نے تو پیچھے کچھ نہیں اس نے تو سب کچھ ہی اللہ کے سامنے پیش کر دیا اللہ اکبر ابن کثیر کہتے ہیں کہ سہیب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ ان کے بارے میں یہ آیت نادل ہوئی ہے کہ انہوں نے ہجرت کرنی تھی ہجرت کرنے کا ارادہ کیا مکے والوں کو سرداروں کو پتہ چل گیا انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں جانے دیں گے تجھے اگر تو ہجرت کر کے مدینے جانا چاہتا ہے تو پھر اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتا سارا مال سب کچھ تجھے چھوڑنا پڑے گا ہاں جی انہوں نے کہا یہ مال سارا تم لے لو جو میرے پاس ہے سب لے لو بالکل خالی ہاتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں جی لیکن یہ یہ تو ایک مثال ہے نا بعد نے کہا کہ ان کے بارے میں لیکن آئے تو عام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کی یہی کیفیت ہے ان کی ہجرتیں ان کا جہاد سبحان اللہ ان کی زندگیاں بالکل یہی نقشہ پیش کرتی تھیں اور صحابہ کے بعد صدیوں میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے مخلص مجاہدین ان کے رویے ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کیا ہے قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کچھ نہیں انہوں نے پیچھے رکھا فرمایا یہ ہیں وہ لوگ نفاق سے بچنے والے اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے ایمان سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے سبحان اللہ نفاق سے جس طرح تباہی پھیلتی ہے منافقوں سے جس طرح فساد پھیلتا ہے ایسے ایمان والوں کے عمل قربانی کے ساتھ اسلام پھیلتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو قوت ملتی ہے سبحان اللہ اور یہ صرف جہاد اور قربانیوں سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ یہ تربیت دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ان اللہ من ہشترا منینا انفسم بے ان لہم الجنہ دوسری جگہ پر بھی باقی سب جگہ پر مالوں کا ذکر پہلے ہے لیکن اس آیت کے اندر نفسوں کا ذکر پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جنت کا شوق رکھتے ہیں اور کفر کے لاشے تڑپاتے ہیں اور اپنی جانیں پیش کر کے اللہ کے اللہ سے شہادتوں کی دعائیں مانگتے ہیں فرمایا یہ ہیں وہ لوگ سبحان اللہ جو اللہ سے سودا کرتے ہیں اور بڑا کامیاب سودا کر لیتے ہیں بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں ان کو ان کی ذاتی کامیابیاں بھی اسی جہاد میں اور ان کی وجہ سے مسلم معاشروں کی کامیابیاں ان کے جہاد کی وجہ سے جس طرح منافقوں کی خصلتوں کی وجہ سے معاشرے برباد ہوتے ہیں ایسے مجاہدین کی قربانیوں کی وجہ سے معاشرے ملک آباد ہوتے ہیں وامن اللہ سمئی یشری نفسا امردات اللہ لیکن جہاد خالص ہونا چاہیے مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے اللہ کا دین ہونا چاہیے کوئی ذات نہیں ہونا چاہیے کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے ہاں جی یہ اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے اخلاص ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اخلاص ہی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانیاں قبول ہوتی ہیں اور اخلاص کے عمل سے ہی نتیجے دنیا میں امن و سلامتی کی شکل میں اور کامیابیوں دعوت کے پھیلنے کی شکل میں اس جہاز سے مل سکتا ہے لیکن اگر یہ اخلاص ہی نہ ہو اور جہاد کا منجی ہی صحیح نہ ہو تو پھر اللہ رحم کرے جتنا یہ فائدہ دے سکتا ہے اتنا نقصان بھی کرتا ہے جہاد کے نام پر جو فساد برپا ہوتا ہے یہ جتنے خود کش دھماکے ہیں یہ جتنے مسلمان کو مسلمان کا قتل کرنا ہے نام جہاد کا ہے مسلمان معاشروں ملکوں کے اندر یہ قتل و غارت گری کو عام کرنا مال لوٹنا اغوا کرنا یہ سلسلے معاشروں کو بد امنی کا شکار کرنا یہ سارے کے سارے نام جہاد کا حقیقت میں فساد جب اللہ کے لیے نہ ہو مرضا اللہ مقصود نہ ہو تو پھر یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو گویا کہ مقصد بہت شاندار ہونا چاہیے سہانا